یا رسول اللہ کا نارا لگا جائیں گے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض و پیزو ہی سر بسر وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے پیزو کر ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تب سب اور تیرے دل میں کس سے بخار ہے کی مار, مار ہے, ہے کہ اتو کے سینے میں غار ہے کسی چارا جوئی کا پار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے ہم تو یا رسول اللہ کا نارا لگا تے جانے کاب کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درودہ <تصفح> دہا تم پہ کروڑوں درود <تصفح> گندے کم کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں نہ نکی تم نے عطا میں نکی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود پہ ہنرو تم بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم کروڑ کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود کن کو منہ روک لو غوطہ لگے ہاتھ دو ایسو پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود के तुम्हारे गुना माँ तुम्हारी पना और तुम दामन में आ, तुम पे करोड़ो दुरू हम तो या, सोल्ला हका ना लगा दे जाए नारे रिसाल नारे रिसाल رسول نارا لگاتے کیونکہ سچی بات سکھاتے یہ گئے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے نظر روح میں آسانی کلمہ یاد دلاتے اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے گے رنگے بے رنگوں کا پردا دامن ڈھک چھپاتے گی اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے سلیم سلم سلم کی سے پھول سے پار چلاتے ہے ہے موتی یہ اس کھلاتے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ماتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے رضا سے خوش ہو خوش رہے کیونکہ کہ رضا کا سناتے ہیں ہم تو یار اللہ سول ہکانا لگا تے جائیں رسول اللہ سول ہکان لگا تے جان گے حسر میں حسر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ وہ جانا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیتا ہے حیرت زدہ تک کیا ہے مانگ من مانتی منہ مانگی مرا لے گا نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا نہ یہاں نہ ہے نہ مگتا سے یہ کہنا کیا ہے پند کڑوی لگے پند کڑوی لگے نہ ہوئے نہ زہر اسیا میں ستندر تجھے میٹھا کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کے تیرا رحم میں دعوا کیا ہے ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے سے بڑھ کر تیری سمتور وسیلہ کیا ہے صدہ پیارے کی کا نالے مجھ سے حساب بے لجائے تو لجانا کیا ہے میں گناگار وہ میرے شاپ ہے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پورسی سے آم آل کے وقت تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے تاشفر یاد میری سن کے یہ پرمائے حضور ہاں کو دیکھو کہ کیا شور ہے کون آپ زدہ ہے کس پہ بنا ٹوٹی ہے ارے کیوں اسی کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری کیوں ہے بےتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اب دستے مدال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں منائی کرے معروض کی آپ کا اس سے پرسش ہے بتا تو ہے سامنا اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے فریاد رسول بندہ بے بےکس ہے شاہ میں پا کیا ہے اب کوئی دم نے گریف بنا بھوتا آپ جائیں تو کیا خوف ہے کٹ کا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری باہر کرم جوش میں آئے یو منائی کو انشاد یو منائی کو انشاد ٹھہرا کیا ہے کس کو تم موری نے آپات کیا چاہتے ہو ارے ہم بھی تو آپ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ ان کی آواز پہ کر اٹھو میں بے ساختا شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے لو وہ آیا میرا ہامی لو وہ آیا میرا ہامی لو وہ آیا میرا غم خار خارے آ گئی جا بے جام یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اکتس میں چھپا لے سر پر اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے ترکا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے وہ چھوڑ کر مجھ کو رشتے کہیں ما ہیں ہے ہم اک حکم والا کی نا دامین ہو کیا ہے؟ تو یہ سما دیکھ کے اٹھے شور کے واہ کیا شان ہے رتبہ کیا ہے سجتے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار کہ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا! तेरे के निसार। पुल मदीना, तेरा कहना क्या है? में میں کیسے मैं گا میں اپنے آپ کو میرے وہ جب وہاں پرمیں گے آرے اتار آرے اتار آ جا آ جا میرے اتارے آ وہ جپ وہاں پرمائے گے وہ پرمائے گے وہ پرمیں گے وہ edge